أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك متفق عليه ہم نکاح کے بعد میں باب رضا پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے دو حدیثیں اس سلسلے میں گزر چکی ہیں آج باب الردا کا مطلب ہے دودھ پلانے کے کا بیان دودھ پلانے سے متعلق جو مسائل آتے ہیں عورت کا بچے کو دودھ پلانا کسی اور کو پلانا پھر دودھ پلانے کی وجہ سے رشتوں پر کیا اثر پڑتا ہے ان ساری باتوں سے متعلق حد اسے گزر رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ افلح ابو کوائس کے بھائی ان کے پاس آئے اور گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہیے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد افلاح ابو ال کوائس کے بھائی پردہ نازل ہونے کے بعد حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے یا گھر پر آئے اور اجازت چاہیے گھر میں آنے کی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے جو کیا تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے پاس آنے کی ان کو اجازت دے دوں اپنے سامنے آنے کی ان کو اجازت دے دو گھر میں آنا چاہتے ہیں تو اجازت دے دو اور فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہے اصل میں مسئلہ یہاں پر رضاعت کا یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں یا شاید آگے حدیث آنے والی ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اگر کسی عورت نے کسی کو دودھ پلا دیا تو جس بچے کو عورت نے دودھ پلایا ہے وہ بچہ اسی طرح سے اس کا حکم ہو جائے گا اس عورت کے لیے عورت کے خاندان کے لیے عورت کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو اس کے اپنے سگے بیٹوں کا حکم ہوتا ہے یا بچہ ہو یا بچی ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہ ان نمر تحرم تو ہر ہر من یو کہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نصب کی وجہ سے رشتے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں تو چونکہ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو کوائس جو صحابی ہیں ان کی بیوی نے دودھ پلایا تھا ابو ال کے کی بیوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو دودھ پلایا تھا تو ابول کویس کی بیوی نے جب دودھ پلایا تھا تو گویا کہ ابو کوائس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے رضائی باپ ہو گئے اور ابو کوائس کے بھائی افلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے چچا ہو گئے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, کو ان کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے چچا ہے تو اگر کسی بچے کو یا بچی کو کسی عورت نے دودھ پلایا مثال کے طور پر بچے کو یا بچی کو دودھ پلایا حضرت اللہ تعالی عنہ جیسے اس طرح کی مثال لیجیے تو عورت نے دودھ پلایا تو اب عورت کا شوہر بھی اس کے لیے ہاں محرم ہو جائے گا اور شوہر کا بھائی بھی کیا ہو جائے گا محرم ہو جائے گا اس عورت کے جتنے بیٹے, بیٹے بیٹے ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے محرم میں داخل ہو جائیں گے تو اس طرح کے جو رشتے ہیں وہ نصب کی وجہ سے جو رشتے خراب ہو جاتے ہیں اسی طرح سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہانہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانفیمہ انزل من القرآن عشر الرضاعت ام معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات فتوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی حفیمہ یقر القرآن مسلم یہ حدیث گزر چکی ہے پہلی حدیث کی شرح میں اس حدیث کو میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی ایکت نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دس بار دودھ منہ میں ڈال کر کے پی لیا تو اس لیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی تھی اور پھر یہ آیت منسوخ ہو کر کے پانچ بار جو ہے پینے والی آیت آئی نازل ہوئی لیکن میں نے بتایا تھا کہ وہ پانچ بار پینے والی جو آیت تھی وہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے تو اس حدیث کی شرح یہ ہے مختصر طور پر بتا دوں کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عصل نے یہ بیان پر... یا یہ... قرآن کی آیت یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا پانچ بار منہ میں لگا کر کے دودھ پی لیا تو پھر جو ہے اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی البتہ ایک دو بار اگر پی لیا ہے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی بلکہ شریعت کی اصطلاح ہے اور شریعت کا قانون ہے کہ پانچ بار پیئے دوسری روایت میں ہے کہ جو ہے اس سے جو ہے بچہ جو ہے بھوک بھوکا ہو کر کے پیے اور بھوکا ہو کر کے جب بچہ پیئے گا تو ایک بار نہیں پیئے گا بلکہ پیٹ بھر کے پیئے گا اور اسی طرح سے یہ بھی حدیث ہے کہ جو جس سے آتے کھل جائیں تو جب بچہ اچھی طرح پیئے گا پیٹ میں اچھی طرح سے جائے گا تب جا کر کے آتے کھلیں گے اس طرح کئی روایتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پتا چلا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پانچ بار پینے سے پانچ بار پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے ایک دو بار پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے وعن ابن عباس نزی اللہ تعالی عنہما انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارید علی ابنت حمزت فقال انها لا تحل لي انہا ابنت اخی من الرضاعت ویحرم من الرضاعت ما يحرم من النصاب متفق علیہم لیکن وہ حدیث آگے جس کی طرف میں اشارہ کیا تھا حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بیٹی سے شادی کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور چچا کی بیٹی سے شادی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی عورت نے دودھ پلایا تھا کس نے پلایا تھا طیبہ نے دودھ پلایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعیبہ نے دودھ پلایا تھا جو کون تھی ابو لہب کی ابو الحب کی لوڈی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا تھا اور حضرت حمزہ کو بھی پلایا تھا تو اس وجہ سے جو ہے آہ آہ اس وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں جو کہ چچا تھے تو لیکن جو ہے دو شریک بھائی بھی تھے رضائی بھائی بھی تھے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بیٹی حلال نہیں ہے میری شادی ان سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ میری کیا ہو گئی ہاں میری رضائی بھتیجی ہو گئی اور بھتیجے سے شادی جائز تھی اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تھی اس وقت عربوں میں یہ بات مشہور تھی یا یہ رسم عام تھی کہ خاص کر کے مکہ کی خواتین جو ہے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ کسی دائی کو دے دیتی تھی کوئی دائی دایا آتی تھی اور لے جاتی تھی ایک دو سال دودھ پلا کر کے لاتی تھی کچھ اس کے اسباب ہو رہے ہوں گے تو اس لیے اس زمانے میں بھی آج کل تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت کم پیش آتی ہیں اس طرح کی چیز کم پیش آتی ہے البتہ اس زمانے میں خاص کر کے لوگ خیال کرتے تھے کیا جیسے کیا کہتے ہیں ایک عورت نے جو ہے دو بچوں کو لے لیا اس کو دودھ پلانے کے لیے پالنے پوسنے کے لیے اس وقت جو ہے لوگ عورتیں کچھ انعام اکرام کے لیے جو ہے وہ پالا کرتی تھی اس طرح سے تو اس طرح سے اس زمانے میں خیال کیا کرتے تھے لوگ اور کئی واقعات ابھی آپ لوگوں کے لوگ سامنے آئیں گے تو صویبہ نے حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دودھ پلایا تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا یہ متفق صحیح بخاری ربی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہاں مکمل کر دوں کہ وہرم من الربا تھی مینا وبا تھی من السب پچھلی حدیث کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے کہ رضاعت سے دودھ پلانے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے جس کو دودھ پلایا عورت نے تو اس بچے کے لیے یا بچی کے لیے وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو رشتے نصب کی وجہ سے جو اس عورت کے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے جو چیزیں حرام ہوں گی جو رشتے حرام ہوں گے جو لوگ محرم میں آئیں گے اگر عورت بچی ہے یا بچہ ہے تو وہ اسی طرح سے دودھ پلانے کے وجہ سے بھی یہ چیز ثابت ہوگی علوم وسلم تعلق اللہ تعالیٰ رہا قالت قالت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ربائی اللہ مافت القلا وکان قبل الفام یہاں بھی ایک جو ہے دودھ پلانے کے تعلق سے کچھ باتیں اہم باتیں ہیں ہمیں سلم رضی اللہ تعالی رہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتہ حرام نہیں ہوگا مگر اس وقت جب دودھ پینے کی وجہ سے ہاں دودھ جو ہے اتڑیوں کو کھول دے دودھ پینے کی وجہ سے اتڑیوں کو جو ہے کھول دے اور یہ کب ہو دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے ہاؤ لینا کام رہیں دو سال تو دو سال کے اندر پلائیں مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے دودھ پلا رہی ہے اب کسی دوسری بچی کو اس نے دودھ پلا دیا بچے کو دودھ پلا دیا لیکن دو سال کی مدت کے اندر اندر پلائے اگر جو ہے دو سال کی مدت زیادہ ہو گئی ابھی عورت کے کیا کہتے ہیں اس میں پستان میں جو ہے دودھ ہے دو سال کی مدت سے زیادہ وقت ہو گیا ڈھائی سال ہو گیا اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی عورت پلاتی ہے دودھ تو پھر ردا ثابت نہیں ہوگی کیونکہ مدت یہ دو سال کی ہے کہ اس بیچ جو ہے جو دودھ پلائے گی عورت اس سے جو ہے رضاعت ثابت ہوگی بعد میں یہ روایت اور اس کے بعد والی جو روایت ہے یہ دونوں روایتیں گرچہ جو ہے سند وغیرہ کے اعتبار سے صحیح ضعیف ہے لیکن بعض محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور معنی کے اعتبار سے اوپر والی حدیث کے بالکل مشاور ہیں حضرت عبداللہ ابن بباس رضی اللہ عما فرماتے ہیں کہ لاربا فی الحل دودھ نہیں پلایا جائے گا مگر یا رباعت نہیں ثابت ہوگی مگر دو سالوں میں اسی طرح سے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ربا اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی مگر اس دودھ سے جس سے کہ ہڈی مضبوط ہو جائے اور گوشت پیدا ہو یعنی وہ دودھ جو ہڈی مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے تو کب ایسا ہوگا جب بچے کو پوری خوراک ملے گی بچے کو پوری خوراک ملے گی تب تو کیا کہتے ہیں آ, اس سے جو ہے ہڈی مضبوط ہوگی اور گوشت پیدا ہوگا لیکن اگر ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا جو ہے بچے نے ایک دو بار ایسے پیلی امو لگا کر کے تو اس سے ردا ثابت نہیں ہوگی اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نوقمت اب نل ہاری رضی اللہ تعالی عن تزا اماحیہ بنتے ابی احاب فجا تفقالت کل قد اربا تک فصا الله عليه اللہ علیہ وسلم قالیت کی فوقت کیل فسا رکھا اکبت و نت زم گئے رہو اقرد البقاری اقبا اب ابن حارث رضی اللہ تعالی انہوں انہوں نے امیا بنت ابی احاب سے شادی کر لی ابن الحارث نے ام حیا ہاں بنتے ابی احاط سے شادی کر لی نکاح کر لیا نکاح کے بعد جو ہے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا تھا اس نے خبر دیا کہ اکبا عبدالحارد کو اور امیا دونوں کو دودھ پلایا تھا میں نے تو اکبا ابن حارف رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کیا کروں میں یہ کیا مسئلہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کیسے تم اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ بات کہہ دی گئی بیان کہہ دیا گیا کہ ہاں دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان کے بارے میں ان, کو دو ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی چنانچہ الحال ابن عامر نے ان کو چھوڑ دیا اور ویسے بھی اب اس میں طلاق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی جو ہے جدائی ہو جائے گی جب بھائی ثابت ہو جائیں گے تو کیا ہے بھائی بہن ثابت ہو جائیں گے تو ویسے ہی جو ہے وہ رشتہ ختم ہو جائے گا چنانچہ چرانچہ یحییٰ نے دوسری شادی کر لی ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کیا ہے علم نے کہ گواہی کے معاملے میں جیسا کہ قرض وغیرہ کے تعلق سے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر ہاں حکم ہوتا ہے ایک مرد کے کی گواہی کے برابر قرار دی جاتی ہے اس کی گواہی دو عورتوں کی جیسا کہ وسط شلو شہید عین مرضا القم فعلم یقین اراج الینی تو دو ایک مردے کے برابر دو عورتوں کو قرار دیا گیا تو یہ خاتون طرح آئی تھی تو کیا ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا بہت ہاں؟ سارے اہل علم نے کہا کہ نہیں عورت کو گواہ پیش کرنا پڑے گا لیکن صحیح بات یہ ہے اس حدیث کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم گواہ لے آؤ بلکہ ان کی بات کو مان لیا بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہ نہیں کہا کہ تم گواہ لے آؤ تو اس کا اعتبار کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے اور پھر اس کوئی رشتہ آ جائے اس عورت کی بچی کا اور اس بچے کا تو عورت بتائے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا چار گواہ لے آؤ یا کوئی دوسری عورت گواہ کے کی حیثیت سے لے آؤ اس کا, اس کا یہ بات نہیں پیش کی جائے گی بلکہ عورت کی گواہی کو مان لی جائے گی وعن زیاد قال اسلحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زیاد سہمی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف عورتوں سے دودھ نہ پلوایا جائے یعنی جو احمق قسم کی عورتیں عورتیں احمق اردو میں بولتے ہیں اور اس کی معنس فمخواہ ہے تو ایسی عورتوں کو بچے نہ دیے جائیں کہ وہ دودھ پلائیں لیکن یہ حدیث جو ہے مرسل روایت ہے کیونکہ یہ زیاد جو ہے ہاں صحابی نہیں ہے زیاد صحابی نہیں ہے تو ان کی صحبت ثابت نہیں اس لیے حدیث مرسل ہے البتہ جو ہے مانا کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس طرح کی اگر عورتیں ہوں تو ان کی تربیت میں بچوں کو نہ دیا جائے اس سے بچوں کی تربیت خراب ہوگی یہ تو الگ بات ہے لیکن سنعت کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو یہاں تک جو ہے باب الرداق کا باب الرداق ختم ہو گیا دودھ پلانے کے تعلق سے اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں تاکہ اگلا باب شروع کریں باب النفقات نفقا کا باب یعنی عورتوں پر خرچ کرنے کا باب عورتوں پر بچوں پر خرچ کرنے کا باب اس کے اصول اور ضوابط شریعت نے بتائے ہیں عناشت رضی اللہ تعالی انہا قالت دخلت ہند بنت تو امراۃ ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیا من الشحرین ما مایکینی بنیا اللہ ما اخد ممال ہی بغیر علم پہل علیہ فی دل کمن جناح فقال خدی ممال ہی بل معروف ماسی کی وہ اکسی بنی کی <كي> متفق نالے عائش ردی المؤمنين تعالی المن عائشردی اللہ تعالیٰ, ام رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ہند بنت اتبہ اتبا کی بیٹی هند جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں رضی اللہ انہا آرباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کنجوس آدمی ہے بخیل آدمی ہیں بال بچوں پر خرچ کرنے میں ذرا سا کنجوسی کرتے ہیں مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے ہیں جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو مگر یہ کہ میں کچھ بغیر بتائے ہوئے بغیر ان کو خبر کیے ہوئے میں کچھ مال لے لیتی ہوں تو کیا میرے اوپر کچھ گناہ ہوگا کہ میں اپنی ضرورت کے تحت ان کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں بغیر بتائے ہوئے تو کیا گنا ہے میرے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے بھلائی کے ساتھ اتنا ان کے مال میں سے لے لو جتنے سے جتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی تو گویا کہ مرد پر ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مرد پر شوہر پر ضروری ہے کہ وہ بیوی کا خرچ پورا کرے اور اپنے بچوں کا خرچ پورا کرے یہ اس کے اوپر لازم ہے فرض ہے بیوی کا اور بچوں کا یہ حق ہے اس کے اوپر اب اگر کوئی شوہر کو تاہی کرتا ہے کوئی باپ کو تاہی کرتا ہے بچوں کے اخراجات کے پورا کرنے میں جبکہ وہ حق ہے بچوں کا بیوی کا حق ہے تو شریعت نہیں اجازت دی ہے کہ اگر موقع ملے یا چانس ہو کہ شوہر کے مال میں سے کچھ بغیر اس کے بتائے ہوئے کچھ ہے, عورت لے لے اپنے اور بال بچوں کے خرچے کے لیے تو اس کی اجازت ہے لیکن شریعت نے قید لگائی ہے بالمعروف بھلائی کے ساتھ یعنی جتنا ہو جتنی ضرورت ہو اتنی لے یہ نہیں کہ ضرورت سو روپے کی سوریال کی ہے ایک ہزار نکال, دیا نکال لیا تو اس طرح سے ایسا نہ کریں اور پھر ایک چیز اور ہے اس بات کا بھی گھر یہاں پر جو ہے خیال مطلب ذکر نہیں ہے لیکن یہ بات شریعت کے دوسرے اصول سے یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا پیسہ لینے میں اگر شوہر مار پیٹ اور زیادتی کرتا ہے تو اسی صورت میں عورت کو پھر دوسرا راستہ اپنانا چاہیے عورت کو دوسرا راستہ اپنانا چاہیے اپنے گھر والوں سے یا شوہر کے گھر والوں سے یا اگر کوئی کمیٹی ہے اس سے کہنا چاہیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا خٹ چاہیے ہاں کیونکہ جو ہے اس سے اگر شوہر اس طرح کہا ہے بد اخلاق ہے اور مارنے پیٹنے والا ہے تو اس سے جو ہے وسائل کیا ہے بڑھ جائیں گے تو اس لیے جو ہے ان ساری چیزوں کا ان اصولوں کا خیال کرتے ہوئے عورت کو آگے قدم بڑھانا چاہیے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہاں پر جو صحابیہ اور راویہ ہیں ہند بن کے یہ مشہور ہیں لیکن دیکھیں اسلام ایسی چیز ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دی اور حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی توفیق دی جنہوں نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی زندگی بھر کرتے رہے کب تک مکہ فتح ہونے تک جس سال مکہ فتح ہوا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر ہی یہ اسلام لے آئے پھر بعد میں بڑا اچھا اسلام رہا ان کا تو یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو جب توفیق دے ہاں اور پھر اسلام لانے کی وجہ سے ہاں پھر کسی کو جو ہے برا بڑا نہیں کہا جا سکتا جب صحابی ہو گئے اسلام لے آئے تو ان کے پچھلے سارے گناہ کیا ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں اسلام یہ بھی مواقع رقب کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا اسلام کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں پچھلے سارے گناہ اور کفارہ بن جاتا ہے اسلام اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمنا قدیم فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم على المنبر یخطب الناس یخناس وقول متی الب وبدأ بمن تعول ام کا وہ ابا کا وہ اخت کا ادنا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طارق البحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ ید الموتی العلیہ کہ دینے والے کا ہاتھ کیا ہے وہ بلند اور برتر ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث ہے اس سلسلے میں علید الخرم من الدیفلا کے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے خرچ وغیرہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے یا خرچ کرنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے اور اس کی فضیرت بیان فرمائی اور اسی طرح صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم جو ہے ذمہ دار ہو جن کی کفالت تم کر رہے ہو ان سے ابتدا کرو اپنی ماں پر خرچ کرو اپنے باپ پر خرچ کرو اپنی بہن پر اپنے بھائی پر خرچ کرو پھر جو آپ کے آپ سے زیادہ قریب ہو جن, کی جن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو جو ہے ان کے اوپر خرچ کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے سلسلے میں اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے بے حد ہی صحیح وعنی رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لل مملوک وکسوتہ ہوں و قسمت ہوں ولاکل من العامل علامہ طیق و مسلم ابو حریر اللہ تعالیٰ علہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے یا غلام کو کھانا کھلانا ہے اور اس کو کپڑا پہنانا ہے غلام کا یہ حق ہے غلام کے لیے یہ حق ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو کپڑا پہنایا جائے یہ مالک کے اوپر حق ہے اور اسے ایسے عمل کا مکلف نہ بنایا جائے یا اس کے اوپر ایسے ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے جس کام کے کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کی طاقت کے بھر طاقت بھر طاقت جو ہے اس کو کام دینا چاہیے یہ نہیں کہ غلام ہے آپ کا تو آپ جو ہے اس کے اوپر اس کو اتنا کام دے دیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نہ کر سکے یا تھک کر کے چور ہو جائے اسی طرح سے یہ تو غلام کے تعلق سے بات ہے ویسے بھی اگر کسی کے ماتحت مزدور ہوں کوئی کسی مزدور کو لے آئے کام کرانے کے لیے گھر کی تعمیر ہو یا کھیتی باڑی میں کچھ جو ہے ضرورت ہو یا جہاں بھی مزدور کے استعمال کی ضرورت ہو تو اب یہ نہیں کہ اس کو اب کرا پر لے کر کے آئے مزدوری پر اس کو لے کر کے آئے تو اس سے وہ تمام ایسے ایسے کام کروائے جو کام کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا سو پچاس پر اس کو لے آئے تو اس کے اس کو جو ہے بالکل اتنا کام اس کے ذمہ دے دیا کہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے تو اس طرح سے شریعت کا اصول ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور شریعت نے پوری انسانیت کا خیال کیا ہے پوری انسانیت کا خیال کیا ہے اب یہ مملوک چاہے جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ آپ کو رحم اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے یہ نہیں کہ جو ہے مملوک ہے آپ کا غلام ہے یا کافر غلام ہے یا کافر نوکر آپ کے اوپر ہے تو آپ جو ہے اس کے اوپر بوجھ لادتے چلے جا رہے ہیں جس کو وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت جو ہے ہماری رحم اور انصاف کی بات کرتی ہے مہن حکیم ابن معامی خشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی انبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعال رسول اللہ ما حق پر زو عليه قال ان کالا انت عما ادا تعیمتا و تک ولا تبر بلوجہ ولا تو قد و تک قدمتی یہ حدیث پچھلے ابو بے کسی باب میں عشرت الصاب و عشرت النساء یعنی عورتوں کے کی ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس میں یہ حدیث گزر چکی ہے حکیم بن معاویہ القشیری اپنے والد معاویہ القشیری سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے یا ہماری بیوی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اس کو کھانا کھلاؤ اور جب تم کپڑا پہناؤ تو اس کو کپڑا پہناؤ یہ نہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو کھاؤ وہ کھلاؤ جو پہنو وہ پہناؤ اس میں جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو جو ہے ہاں اچھی اچھی چیزیں باہر ہوٹل میں جا کر کے ہوٹل بازی کر کے آتے ہیں اور گھر میں بیوی جو ہے ہاں ساگ سبزی اور دال روٹی پر گزارا کر رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے مروج کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھا نہ کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ اور تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ آ, تو جو مناسب انسان کے حال کے مناسب ہو ویسا کھلائے پہنائے اپنے اپنی بیوی کو اور اگر کبھی شریعت کے اصول کے مطابق چلتے ہوئے اگر کبھی اس کو مارنے کی ضرورت پڑ جائے شریعت کے کیا اصول ہیں بیوی کو ہاں بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کریں بیوی کو پہلے سمجھائے پھر غلطی کرتی ہے بھی مانتی نہیں ہے تو جس طرح لگ کر دو لیکن گھر ہی میں بات چیت दो کر دو بس طرح الگ کر دو اور پھر کیا کہتے ہیں ضرورت پڑے تو بھائی کیا کہتے ہیں دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کر کے سمجھایا جائے پھر نہیں مانتی ہے تو اس کو مار سکتے ہیں لیکن مارنے کی ہاں مارنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک تو ایسی مار نہ اثر پڑے جسم میں نشانات پڑ جائے کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے ایسی مار نہ مارو اور دوسری یہ کہ چہرے پر نہ مارو چہرے پر مارنے سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طرح سے بیوی کو جو ہے لان تان برا بھلا مت کہو وہ آپ کی رفیق سفر ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے برا بھلا کرتے رہیں اس کے مائکے والوں کا نام لے لے کر کے اس کے بھائی بہنوں کا وہ نام لے لے کر کے اس کے گھر والوں یا رشتے داروں کا نام لے کر کے آپ برائی کر رہے ہیں اس کے گھر والوں کی برائی کر رہے ہیں تو اس کو اس سے اسی طرح سے بیوی کو بھی جو ہے برا برا مت کہو ہاں جیسے گالی گلوچ وغیرہ ہے تو اس سے, اس سے شریعت نے منع کیا ہے انجا بری نبی اللہ تعالی عنہ ہوں عن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیف حدیث الحج ہی قال کیسا وم رسب ہن و قسمت اقرض و مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجت الوداع کے موقع سے ایک لمبی حدیث ہے لمبی حدیث ہے مدینے سے لے کر کے حج ختم ہونے تک اور واپسی تک وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کے اندر حدیث روایت کی ہے ہاں یعنی حج کے کی اکثر باتیں اس حدیث میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ خطبے کے درمیان جو ہے منا کے منا میں خطبہ دیتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا اور کیا فرمایا کہ ان کے لیے تمہارے اوپر کیا ہے کھانا کھلانا ہے رفقہ ہے اور اسی طرح سے انہیں کپڑے پہنانا ہے بھلائی کے ساتھ آ, بھلائی کے ساتھ جو مناسب حال آدمی کے حال کے مناسب ہو اس اعتبار سے آدمی آ, اپنی بیوی کو کپڑے بھی پہنائے اور کھلائے بھی آ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ولہ متر الدی الہ معروف ودی ہاں و لہن مترلدی علحن بل ماروف یہی آیت ہے اس طرح کے ولہن متر الدی علیہ نل ماروف ولی رجاجا کہ ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر تمہارے حقوق ہیں یعنی تمہارے اوپر ان کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر تمہارے حقوق ہیں لیکن مرد ہونے کے ناطے شوہر ہونے کے ناطے تمہیں کچھ فضیلت حاصل ہے تمہیں کچھ فضیلت حاصل ہے ورنہ تو جو ہے تمہارے اگر ان کے اوپر تمہارے کچھ حقوق ہے تو تمہارے اوپر بھی ان کے حقوق ہیں ہم تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کو کپڑے پہناؤ بھلائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ کیا مطلب ہے کیا نہیں اچھے انداز میں اچھے انداز میں اچھی طرح سے کھلاؤ پہناؤ ان کو ایروائز بھی صحیح مسلم کی ہے وہاں رضی اللہ تعالی عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ نے امر بلاس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے جن لوگوں کو جن لوگوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے وہ ان کو ضائع کر دے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان, کے, ان کو اچھی طرح سے کھلائے پہنائے نا یہ صحیح سر صحیح کروایا تھا اور صحیح مسلم کے اس لفظ کے ساتھ ہے کہ آدمی جن کی کفالت کرتا ہے جن کی روزی کا وہ مالک ہے یعنی جن کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اس کے اوپر ڈالی ہے وہ ان سے کیا کہتے کیا کرے ہاں روک لے یا ان سے ان پر خرچ کرنے میں وہ بخالت سے اور کنجوسی سے کام لے ہاں تو آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے آدمی گناہگار ہو یہ نا سمجھے کہ اب آدمی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ بچانے کے لیے ہاں اور کچھ غیر ضروری کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بال بچوں پر جو ہے ان کو کھلانے پلانے میں جو ہے وہ تنگی کرتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں گویا کہ وہ اپنے بال بچوں کو ضائع کر رہا ہے ان کی صحت متاثر ہوگی ان کا اگر وہ خوش نہیں رہیں گے تو ان کا ذہنی جو ہے ذہنی تناؤ بڑھے گا ٹینشن بڑھے گا بیوی کا ٹینشن بڑھے گا بچوں کا ٹینشن بڑھے گا ہاں تو اس سے کیا کہتے ہیں گویا کہ آدمی جو ہے ان کی محبت کو ضائع کر رہا ہے ان کی محبت کو اور ان کی جو ہے ان کی الفت کو کیا کہتے ہیں ان کی مدت کو ضائع کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ جو ہے اپنے گھر بار, گھر, بار گھر والوں پر اچھی طرح سے خرچ نہیں کرتے اور مخالف اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں گھر والے کی محبت ان کے ان کو اتنی حاصل نہیں ہوتی بجائے اگر اس مرد کے جو اپنے بال بچوں پر اچھی طرح سے فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو بچوں کی وہ محبت, بچوں کی بھی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے اور یہ چیز بڑی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس پر غور کرنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ کسی کی محبت کو کیسے آدمی حاصل کرے گا خرچے کرے گا با خاص کر کے بال بچوں پر آدمی اچھی طرح سے خرچے کرے گا فضول خرچی اور اسراس سے بچتے ہوئے فضول خرچی اور اسراس سے بچتے ہوئے اور نہ تو کیا کہتے ہیں بچے اور بیوی تو چاہیں گے کہ ہر ہفتہ جو ہے کہیں کسی اچھے اچھی مارکیٹ میں لے چلے اور مال میں لے چلے تو دیکھیں دو آدمی جو ہے میالہ روی کے ساتھ جو ہے خرچ کرے بچوں ہم. نہ تنجوسی اور مخالف سے کام لے اور نہ بالکل اس طرح سے بالکل وہ ہو جائے کہ پھر جو ہے اس کے پاس اس کے پاس مستقبل کے لیے کچھ بچت نہ رہ جائے مستقبل کے لیے خود بچوں ہی کے لیے کچھ نہ رہ جائے آدمی ہمیشہ کھا پی کر کے برابر کر دے ہاں کچھ اگر نہیں بچے گا اس کے پاس تو پھر مستقبل کے لیے کیا ہوگا تو دونوں طرف کا خیال رکھتے ہوئے میاں عربی کے ساتھ بچوں پر خرچ کرے یہیں تک آج کا گھر سے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بال بچوں میں خوش رکھے اور ان پر اچھی طرح سے کشادگی کے ساتھ خرچ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی روزیوں میں برکت عمین عرب العالمین صلی اللہ علیہ محمد ولا علی, علی وسلم النعین السلام علیکم علی اللہ